رحمن و اللہ علیہ بنگال محمد میں سے ہے کی ہے اس میں ہمارے طلبات شاول میں نے کل شبار میں ہیں اس میں لالوچاس کا صوبان اللہ الحمد للََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ اکبر اس مقدس تجريح کے توجہ گيے تھا پھر اس كے جو شوابات ہيں مقدس کے كے پيز برکات تھا ثواب كے حوالے سے <سلام> انہيں ايک ضلع صاحب كو طالب اندوز دیا تھا اور كل بارہ حدیث سے نے یہاں پر وہ کچھ خانوں ان میں سے حدیث نمبر نو سے آگے آپ میرے کو آج کے درخ میں بتاتا ہوں کہ صبح اللّہ الحمد للہ وَ الہ الا اللہ, اللہ, اللہ البہ اس مقدس تجبی کے پڑھنے میں پڑھنے والے والنے ثواب اجیت جی عطا کرماتا ہے اس حوالے سے جو ہے آج کی درخت میں آپ کو شکر بادشاہ واقعہ حدیث نمبر نو حدیث نمبر نو اس سلسلے میں جو ہے تیرے نبی صدی سے تیرے نبی صلی اللہ فرسن گھرایا لوگوں کے لوگوں باقیات وصالحات کا خیال رکھو تیرنبی نے فرمایا ہمیشہ باقی رہنے والی نئے کاموں کا خیال رکھو اور اس کو توجہ دے دو, دو اس کا عمل کرو اور کسی نعراض کی یہ کیا ہے اللہ کے تیرے نبی یا رسول اللہ یہ باقیات وصالحات سے کیا ملاق ہے جس کے خیال رکھنے کا آپ ہمیں حکم فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سبحان اللہ والحمد و صبح اللّہ الحمد للہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اور ساتھ آپ نے لا حول ولا اللہ کو بتا اللہ یہ فرمایا باقیات باقیات و صالحات ہیں ان کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ باقیات وصالحات جس کے اقرام نے حکم کیا تھا کہ انہوں نے باقیات صالحات ہمارے لیے بہت بہتر ہے تو اس کی مسداق ہے بیرن سب کو دعا کو فراہم ہے چند باقیات و سالیہ دوسرے دل تمام ایک اعمال بھی اس میں شامل ہے ایمانیات میں ایک آبادی ہیں ہمارے ساتھ آخر لیکن ان میں سے آپ نے اس کو ایک ممتاز خصوصیت کی ہوجاتے اس بلکہ زیادہ فضیلت اور ثاق ہو جاتے اس کو اقوام مصداخور پر فرمائے یہ جو باقیات صالحات کی نے پوچھا یہ کیا ہے الرمائے صفحانواد لا الہ الا اللہ اللہ حکم اور الا لا لا قوۃۃ اللہ بلِ اس میں باقیا صلاحیت یہ حصہ بھی شامل کیا ہے الباپ لاہور والے یشنر نے نسائی کے حوالے سے لکھا کی بطوبی میں سے حوالۂ جنت کے خزانہ نامی کتاب میں صرف ترجمہ نہ کر کے عالمی ہے حدیث نمبر 608 سو اڑتالیس صفحہ نمبر حدیث نمبر دس جس سے جنوبی مقدس تجدید اور سوال کے حوالے سے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا اپنی اپنی جحال ہاتھ میں لے لو اصحاب سے فرمایا جی میرے اصحاب اپنے اپنی, اپنی جحال ہاتھ میں لے لو سے سوسے سوسے فلی ولافن لے دشمن جنگ کرنے والی جو حلی بسی بسیمن اس میں جحال ہوتے ہیں اور فرمایا اپنے اپنی, اپنی جحال ہاتھ میں لے لو تو کسی نارض کے یارت صلی اللہ کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے کیونکہ جہاں تو دشمن کے ہم جنگ میں استعمال ہوتے ہیں دشمن کے وار کو روکنے کے استعمال ہوتی ہیں ہم نے تو کسی نے پوچھے ایسا کسی کا کسی جنگ کا خطرہ ہے تو فرمایا ہاں ڈوزہ کی آگ خطرہ ہے ڈوزہ کی آنکھ کا خطرہ ہے اس سے بڑا خطرہ اور کیا آ سکتا ہے اور فرمایا یہ چاروں کرنے یعنی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر یہ مقدس تصویر قیامت میں دوزہ سے آڑ بن جائیں گے اور اپنے پڑھنے والے کو دوزہ سے نجات دلائیں گے تو آج گھر بندہ آپ اندازہ اس مقدس تصویر کا کھیلنا زیادہ ثواب ہے اس کے پڑھنے والے کو یہ تجوی مقدس جو ہے ایک دھال بن کر جو ہے جھنجم کی آگ سے ہمیں بچائیں گے تو یہ بھی سنن انسائی ہے ہاں جم بہ وال جنت کے خدا ہے حدیث نمبر چھ سوچاس اور سوال نمبر ننانوے اور حدیث نمبر گیارہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے ہم مسلمانوں سے پاتا ہوا فرماتے ہیں کیا تمہاری یہ خواہش نہیں کہ تمہارا کوئی سفارشی ہاں جی تمہارا ہمیں سفارش کرنے والا سفارشیں رب العزت کی خدمت میں حاضر رہے ہمیشہ اللہ کے حضور میں تمہارے ایک سفارشی حاضر رہے اور تم کو اللہ کے حضور میں یاد دلاتا رہے یا اللہ یہ تیرے بندے یہ تیرے بندے اس کو وقت دیں اس کی محفلت میں اس کو جن نصیب کریں اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں یاد دلاتا رہے تو آپ نے پھر فرمایا یقیناً ہر چیز کی جواب یہی یا اللہ کے نبی ضروری یا خواہش ہے اب تو یہ ہیں تو پھر آپ نے فرمایا دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ لا لہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ترجیحات یہ ایسے کلمات ہیں جو عرش الائی کے قریب شہد کی مکھیوں کی طرح جب آپ یہ پڑھیں گے تو یہ عرش الائی کے قریب پہنچیں گے اور وہاں پر شہد کی مکھیوں کی طرح بنگناتے رہتے ہیں یہ تہذیب اور اپنی پڑھنے والے کے لیے مفرت کی سوارش کرتے ہیں راجم گرہ میں یہ تہذیب وہاں بن بناتا رہتا ہے آپ کی مکھیوں کی طرح ایک جو بندے تجویز کو پڑھے گا تو یہ پھر سے یہ پھر سے جو ہے مجھے اللہ کے حضور میں اس بندے کے لیے جو ہے مغفرت کی سخش کرتے دیتے ہیں تو ہزار اگارہ میں اتنی بڑی خجلت ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ ایک سفارشی کی حیثیت سے اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں اور جو ہے اللہ کے حضور میں ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں پڑھنے والے اس کی کے تجربے کے رخ کی شکل میں وہاں فہرشے بن جاتے ہیں وہ فہرشے وہاں اللہ کردوں میں ہمارے حامی مفرت الگ کرتے ستم اسے اپنے معاذ میں ہیں بہوال جنت کے حضان حدیث نمبر چھ سو پچاس اور صفحہ نمبر سو پہ کتاب تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہیں ہاں جی نبی نے فرمائے کیا تمہارے یہ خواہش نہیں ہے کہ تمہارا کوئی سفارشی رب العزت کی خدمت میں حاضر رہے شفاعت کرنے والا حاضر رہے اور تم کو اللہ کی حضور میں یاد دلاتا رہے جواب جاب جو یہی تھا اللہ ضرور چاہیے سی سفارشی طالبان اللہ الحمد للہ ہاں الحمد للہ اللّہ اکبر یہ ایسے کلمے ہیں جو عرشلائی کے قریب شہر کی مکھیوں کی بنگناتے رہتے ہیں اور और پڑھنے والے کے के लिए کی سفارش کرتے ہیں وہ کیا عظیم ثواب ہے فرحدیث نمبر بارہ جو ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمایا یا کہ تم میں سے عہد کے یعنی میدان عہد میں جو پہاڑ ہے جنگی میں مدنِ میں دیں گے اہد وادت کے دامن ہیں عما کیا کوئی تم میں سے ابوت پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا ہاں کیا تم کوئی ابود پہاڑی کے برابر حامل عمل نہیں کر سکتا اشاخت لوگوں نے عارض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ وسلم بھلا اتنا وجنی عمل کون کر سکتا ہے نہ بڑا ابوت کے پہاڑی کے برابر اتنا وزن نیک عمل کون کر سکتا ہے تو نبی نے فرمایا جن کلمات مذکورا". یعنی سُبحان اللہ و الحمد الا اللہ اللہ اکبر ان تربیح ان مکلمات مشکرہ میں سے ایک, ایک ایک ایک سبحان اللہ اکیلا الحمد لا right. اللہ اللہ اللہ اکبر اکیلا ان میں سے ایک ایک کا وزن خود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں اللہ اکبر ہاں جی ان میں سے ایک ایک صرف سب ایک سب اللہ اللہ. سبحان اللہ سے اللہ ہاں ان میں سے ایک ایک تذویر بہت کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے ایک ایک تذویر، ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ضرور کے پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل آپ کے نامہ میں رکھے گا تو یہ بھی کتنی ہی جامع اور ثواب اذینی ہے ثواب مسلم حدیث ہے جو اس تذویر کے پڑھنے والے کے اللہ دے رہے ہیں یہ عدیث بھی سرکتا نسائ میں نسائی میں ہیں اور جنت کے خزانے کے کتاب نے اس کو نسائی سے نفر کیا اور اس جنت کے خزانے میں بھی حدیثوں پہ نمبر لگا اس میں حدیث نمبر چھ سو اکیاون ہے صفا نمبر سو پہ ہے اور جن گرمی سلسلے میں حدیث اور بھی بہت حدیث کے کتابوں میں جھنڈے تو اس کے ثواب اجیت کو لکھا ہوا عادی آپ کو بہت ملے گا میرے سے تب رکن اور برکت کے لیے اس ہے کہ ہمیں یہ مقدس تجزیہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور یہ ہماری ہم ضرورت کو لسان رہے اور پڑھتے رہیں اس طرح ہم سب کی مقدس کے سامان دہ ہو اس لیے میں نے یہ شن بارہ حدیث سالوں کی خدمت میں نہ کرتے ہیں انہیں عادیش کے حوالے سے مختصر فوجی اجمانی تو مقدس تجوی ارباہ یہ ہاں جو تجوی اربا ارباہ کے عادی جو ہے عادل مل مبارکہ میں اور بھی بہت سے ثواب و عادل نفل ہوئے ہیں ہاں جی اسی لیے ہمارے گزگان دین میں ہمیں ان کے پڑھنے کی تاخیر فرمائی اور دعوت شریف حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰن نے اس مقدس تہذیب کو علی صفٰن اللہ الحمد اللہ کو عیشہ کی نماز کے بعد شو روزانہ پڑھنے کا حکم دیا اور پیر کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا ہاں جی اور اسے اوراد فصیہ کا بھی حصہ بنا لیا کہ روزانہ دفع کا خطوطے یہ تعمیر کا بھی حضرت شاہ محمد نربا شرحمۃ اللہ علیہ اللہ میں متخب کو جو شاد اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے متکب کو اعتکاف کے دوران اسی مقدس تصویر و کثرت سے مدد کرنے کا حکم دیا وہاں کو ان کو تجویز پڑھتے رہنا ہے جانی و نئے تلاوت میرے مشہور رہنا ہے یا قرآن بخش تلاوت میرے یاد ذکر فکر میں یا نوافل میں تو وہاں جو ذکر آج شخص مومن الب نے شکر میں لیا ہے وہ فرمائے کسی تجزیہ سے بلاک ہو ہاں جی آپ پڑھتے رہیں وہ بھی کیا جس کو تجویز کی برکات کی وجہ سے اس کی فضیلت کی وجہ سے عادی کی وجہ سے ہاں جی آپ نے مؤخب کو اس تصویر کو پڑھنے کا ترجیح دیا ہاں جی آج کل کی جو متکین ہے ہاں جی نام نہاد مرشدین وہ تو صرف تفصیلاتی دیتے ہیں نا انسان کوئی توحی کے اعلیٰ مقام کے کوئی جانا مقصد نہیں ہوتا کوئی جن پر قابو کر کے جن قابو کر کے دینا ہوتا ہے کوئی پانی قابو کر کے دینا مقصد ہوتا ہے یا دکھاؤ کہ رہنے والے کو بھی ایسی چیزوں کی تفصیلات کا شوق زیادہ ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم اور کیا تفصیرات دے جنات پڑھی ان چیزوں کی تفصیلات پہ شوق دلاتے ہیں اور وہ اسی کے لیے تصدیق کرتے ہیں تو بس وہ جب لوگ چالیس دن میں بیٹھے ہیں تو اس میں ایک جن قابو ہو سکتا ہے ایک موقع قابو ہو سکتا ہے پر اسی سے دنیا بھی دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں پھر مادری فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو دم دباؤ پر لگ جاتے ہیں وہاں سے پیسہ کماتے ہیں بس ختم تو پھر یہ ترکت نہیں ہے الزاء نگرانی معلوم ہونے چاہیے آصف ترکت یہ والدہ اللہ سرے سے نہیں ہے جو یہ تصویرات ہیں اس کو عامل کہتے ہیں اس میں جو شاید کامیاب ہو گئی اس عامل بولتے ہیں اس کو والی اللہ نہیں بولتے اس کو عامل ہوتے ہیں اس کے لیے بات آغاہ ہونے بھی کوئی شرک نہیں ہے ہاں نڈر ہونا ضروری ہے وہ اس عمل کو کرتے وقت اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور جن آپ جس کا قابو کرنے چاہتے ہیں وہ بہت ڈراتے ہیں کبھی انسان کو اور اس کو اس حمل کی رہنمائی کرنے والا خود کمزور ہو خود تو پھر جو ہے خود کو تجربہ نہ ہو ویسے ایسی کتابیں پڑھ کے اس کے حوالے سے کہا تو وہ مینٹین ہو جاتا ہاں جی جس طرح انتہائی مستند معتبر شاست میں پتہ چلا ہے ہاں جی با فخر مرحوم خود کے دور میں طالبہ پچیس نفر مینٹین ہو گیا ہاں جی نفر مینٹین ہو گئی قابو جناز کرنے کے لیے احتکاب کے احتکاب کے دوران جنت منگلہ کیا اور پگل بنا دیں جی. ہمارے کراچی میں تو ہمیں کرل حضرت کا بیٹا کافی ہے اتنا بہترین انجینئر تھا باہر ان سے پڑھ گیا تھا نوکری پر بھی پیشہ پر میں لگا ہوا تھا نوکری سے چھٹی لے کے چھٹی لے کے گیا ہوگا بروک میں جو ہے ہنجور میں تاؤں پہ گیا تھا وہیں سے پاگل ہو کے آیا ابھی بھی وہ مکمل نارمل نہیں ہوئے اتنی دم دعا کرنے کے باوجود بھی وہ مکمل نارمل نہیں ہوا ہے فور دس آٹھ دس سال کے اوپر ہو گیا کہ اس حالت میں تو اس طرح ہوتی ہیں ورنہ آپ ہمارے سابقہ آپ یورانی کی زندگی دیکھو ان کا ایک مریض بھی اس طرح مینٹین نہیں ہوا ایک مریض کا ایک مریض مینٹین نہیں ہوا مزدو الگ چیز ہے مینٹین الگ چیز ہے ہاں جی تو یہ چیزیں ہیں تو ہماری ترجیحات کی برکت کی وجہ سے ہاں جی شاشد علیہ رحمٰن نے جو ہے محتقیق کو ارتقاف کے دوران اسی مقدس تصویر کو کثرت سے گز کرتے رہنے کا حکم دیا اور فکل آواز میں آپ نے اسے جو ہے نماز میں آخری سے فاتحہ پڑھنے والی ان خط نماز ہوئی فاتحہ پڑھنے والے عدم اس تجویز اربا کو عالم شریف کا عید فرار دیں برابر قرار دیا کیا الحم کو نہ پڑھیں اسے اور اس تجویز کو پڑھیں جو آخری دورہ سے بارے میں ایک رکھا تھے اس کے الحمد کے جگہ پر شخص دو راز ہاں جی الحم پڑھنے جو دو رکھا تھے ان کی جگہ پر یہ تجویز کریں ہاں تین دفعہ پر ایک دفعہ پڑے تین دفعہ پڑھنے افزا ضرور ہے تو یہ سب اس مقدس تجویز کی اہمیت اور فضلت کو واضح کرتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کل کے دو نمبری و نامخت منشدین کے پیچھے جانے کے بجائے درگا نظیر کی طرف سے دی ہوئی ان مقدس ترجیحات و اشکار کو وید زبان رکھیں تاکہ حقیقتاً خشداد ربانی سے پیجاب ہو سکیں اور دنیا و حد میں خلا رکھ سکیں اور آپ ایک حقیقی ماہد بن جائیں اور آپ دیکھیں حقیقی مواحد بن جائے ہاں جی نہ کہ عامن نہ کہ عامن بن جائے اور پر کے ڈش چلے جائیں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس ترجیحات کو صحیح بامار خط پڑھنے کے ان کے معنی معمول سمجھ کر بامار خط پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب اللہ